الصلاة والسلام يا نبی اللہ يا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی مجھ پر درود پاک پڑنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑوں رحمت کہ ہم ماہ رمضان کا پہلا روزہ افطار کر چکے اور آج ماہ رمضان کی دوسری شب بھی پانے میں اللہ کی رحمت سے ہم کامیاب ہوئے ہیں رمضان جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں خوب خوب برکتیں ہیں بخششیں ہیں مغفرتیں ہیں رحمتیں ہیں اور اس پرکیش تصورات میں ہمارا سلسلہ ہے جنت کی تیاری جنت اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری نعمت تیار کر رکھی ہے عجت المتقین الا فرماتا پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے اس سے پہلے کہ میں اپنا بیان باضابطہ موضوع اور مواد آپ کو ڈیلیور کروں آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے اور ہمارا موضوع ہے جنت کی تیاری تو اچھی اچھی نیتیں کرنا یہ بھی جنت کی تیاریوں میں شامل ہے کہ جتنی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی اسی قدر ہمارا سواب بڑھتا رہے گا اور آپ اس وقت مطلب بعض تو ایسے علاقے ہوں گے جن میں آپ کھانا وغیرہ کھا چکے ہوں گے اور بیٹھ کر کوئی شاید ہو ہے چائے وغیرہ کی ترکیب ہو آپ کی چسکیاں رہے, رہے ہو آپ کچھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہوں گے کچھ کی تیاریاں جاری ہوں گی کہیں ازانشاہ جلدی ہے کہیں ازانشہ تھوڑی تاخیر سے ہے تو اب ماہ رمضان آیا نا تو ہم ماہ رمضان میں انشاءاللہ جنت کی تیاری کرتے ہیں اور سفے ماتم بچے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں گنا گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گنا گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا تو جنت کا ایک تصور خیال آنا ہی بڑی راحت دیتا ہے کہ اس کا ایک نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا تو نیت یہ بھی جنت کی تیاری میں سے تیاری ہے اب آپ بیٹھے گئے جب تک سلسلہ چل رہا ہے یہ بھی نیت کریں کہ میں پورا بیان بیٹھ کر تسلی کے ساتھ سنوں گا اسی طرح جو اچھی اور نیک باتیں مجھے بتائی جائیں گی اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے ابل تو بیٹھنا ہے سیکھنے کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے بیٹھنا ہے کہ علم دین سیکھنا یہ بھی جنت کی تیاریوں میں ہے اب دیکھیں اچھی نیت یہ بھی جنت کی تیاری ہے علم دین سیکھنے کے اب اچھی نیت کریں یہ بھی جنت کی تیاری ہے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں کہ میرا رم سے راضی ہو جائے یہ بھی جنت کی تیاریوں میں سے ایک تیاری ہے اخلاص کے ساتھ اور ذوق شوق کے ساتھ تو اچھی اچھی نیتیں کر کے بیٹھیں میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اہل کلیمت الحق یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کی دعوت پیش کروں گا برائی سے منع کروں گا دعوت اسلامی جو کہ واقعی ہمیں جنت کی تیاری کرواتی ہے اس دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعام جو کہ جنت کی تیاریوں کی تیاریاں کرواتے رہتے ہیں اس کی ان شاء اللہ تعالی میں رغبت بھی آپ کو دلاؤں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں نیت پر سستی نہیں کریں آرازت امام علیہ مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ کتنی بڑی حماقت ہے خلاصہ یہی ہے اتنی بڑی حماقت ہے کہ جب ایک ہی دس نیکیاں کر کے ثواب بڑھایا جا سکتا ہے تو کیا جتی کی ایک نیکی کرے ایک ہی نیت کرے زیادہ نیتیں کر لے تو ثواب بڑھ جائے گا اور ثواب جتنا زیادہ ہوگا اللہ نے چاہا تو اسی قدر قیامت کے دن قبر میں نزا میں آسانیاں نصیب ہوں گی ایک بزرگ نے چالیس سال تک اللہ تعالی کی عبادت کی ایک بار دعا کی یا اللہ از و جل تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک دنیا میں بھی دکھا دے ابھی دعا جاری تھی کہ یک دم محراب شک ہوئی اور اس میں سے ایک حسین جمیل کھیور جنت میں ہو رہی ہوتی ہے حسین و جمیل خور برامد ہوئی اس نے کہا کہ تجھے جنت میں مجھ جیسی سو شور عنایت کی جائیں گی جن میں ہر ایک کی سو سو خادیمائیں اور ہر خادی کی سو سو کنیزیں ہوں گی اور ہر کنیز پر سو نازی مائیں یعنی انتظام کرنے والیاں وہ بھی ہوں گی یہ سن کر وہ بزرگ بڑے خوش ہوئے اور جم اٹھے سوال کیا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 استخراللہ العظیم پڑھ لیا کرے تو اتنا تو اس عام جنتی کو یہ نعمتیں مل جائیں گی از تک فرال عظیم استغ فرالیم استغ فر اللہ اب کتنا بظاہر یہ ایک کم وقت میں ہونے والا ایک ایسا عمل ہے جو ہم سب بظاہر بآسانی کر سکتے ہیں لیکن جنت کی تیاری کی سوچ اب ہماری کیا طبیعت ہے کہ ہم اپنی زبان کو یہ استغفار درود وغیرہ کی طرف لگانے کے بجائے فضولیات اب جیسے کہ آپ ابھی کھانے کے دستہ خانے پر بیٹھے ہوں تو باتیں کیا ہوتی ہیں ہماری آج بڑی زبردست آئے دہی بڑے تو بڑے کام کے بنے تھے کہاں سے لائے تھے دہی بڑے آج یہ شربت کم زیادہ آج بہت مزہ آ تھوڑی دیر کے گی تم بتا دی جائے گا تو میں نہیں کہنا جائزہ لیکن کھاتے ہوئے کچھ سنت اور آداب نیکی کی دعوت آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ دسترخان پر بیٹھے ہوتے ہیں والدین بھی دسترخان پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بچوں کی امی دسترخان پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ماں جیسے دسترخوان پر بیٹھی ہوئی ہے امی آپ کو نکال کے دیتا ہوں امی کو نکال کے دے دیا ابو آپ آپ کو میں دیتا ہوں نہیں نہیں ابو میں میں آپ کو نکال کے دوں گا اب اب آپ کو بھی لگے گا کہ پتہ نہیں آج کیا بات ہے کوئی پیسے بھی نہیں چاہیے کوئی سے ختم ہو گئے خرچی چاہیے کیا مسئلہ ہے کہ آج نکال کے دے رہا ہے تو آپ کی نیت کیا ہوگی آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں اپنی ماں کا دل خوش کر رہا ہوں اپنے والد کا دل خوش کر رہا ہوں اپنے بچوں کا بھی دل خوش کر رہا ہوں کہ جو کسی مومین کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ساٹھ برس کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے یعنی جب اہل خانہ دفتر خان میں بیٹھے ہوئے تھے نا اہل خانہ بیٹھے ہوئے ہیں بیوی بی بی بچے سب تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر والوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے اب غور کیجیے اب ایسے موقع پر جب آپ اور یہ ہوتا ہے یہ کم از کم یہ رمضان المبارک میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دو ٹائم پر آدمی مل کر کھاتے ہیں یہ عموماً ہم عام دنوں میں تو یہ کئی گھروں میں نہیں کر پاتے لیکن رمضان المبارک میں یہ ایک ایسا ماحول ہمارا تیار ہو جاتا ہے کہ ہم مل کر کھاتے ہیں اور ایک وقت ہوتا ہے کھانا کھانے کا ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر سب لوگ گھر پر آتے ہیں اسلامی بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ بھی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر تیار, تیاری کر لیتی ہیں پھر سب بیٹھ کر گھر میں کھانا کھاتے ہیں اب آپ جب کھانا کھا رہے ہیں گھر کے اندر بیٹھ کر تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کا یہ کھانا کھانا یہ بھی جنت کی تیاری کا ذریعہ بن جائے یعنی آپ نیکی کی دعوت دیں اور سنت اور آداب سکھائیں اپنے بچوں کو تین انگلیوں سے کھانا کھانے کی عادت ڈالیں سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت ڈالیں اپنے سر کو ڈھانپ کر کھانا کھانے کی عادت پیدا کریں آداب بھی ہیں محنت بھی ہیں میں اسلام کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک اس طرح کے طور طریقے ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے کھاتے ہوئے مطلب کہ وہ اثار کرنے کی کہ آپ کے سامنے ایک بڑی خوب پیاری سی وہ بوٹی آ ہے آپ کو بڑی پسند ہے یہ بوٹی اور آپ کا بڑا جی چاہ رہا ہے کہ یہ میں کھاؤ اٹھا کر وہ گوشت کا ٹکڑا آپ نے اپنے بچے کی پلیٹ میں دے دیا بچوں کی امی کو بھی دے دیا اس بےچاری کو بھی تو کچھ تو آپ اچھا حوصلہ افزائی بھی کرے یہ بھی میں آپ پرس کر دوں حوصلہ افزائی بھی کرے یعنی جس طرح ہم روزے میں تھکتے ہیں نا اس طرح گھر کی عورتیں رہتی ہیں وہ بھی روزوں میں تھک جاتی ہیں مگر الحمدللہ وہ پکاتی ہیں اس میں ماں بھی ہوتی ہے یا ساس بہو ساتھ رہتی ہیں تو بعض اوقات یہ دونوں بھی پکاتی ہیں اس میں اسلامی بہن اچھی اچھی نیت بھی کرے نا ہاں کہ ہم مطلب کہ ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر والوں کی خدمت کریں گی اور شرعی طور طریقے کے مطابق اور غیر محرم سے بچتے ہوئے یہ سارا مطلب انتظام ہوگا ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے نا تو جنت کی تیاری میں اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیں اب جو کھانا پکا رہی ہیں پورا دن آپ کھانا تو پکا ہی رہی ہیں چولہے کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور اب یہ بھی خوف لگا ہوا ہے کہ نہ جانے ہوتی ہے یا مو بڈ خراب ہو جاتا ہے بعدوں کا نمک بھی کم زیادہ ہو سکتا ہے مرچی بھی زیادہ ہو سکتی ہے کوئی تمام میں بھی کمی آ سکتی ہے ہم سب کو چاہیے کہ ایسے موقع پر بھی ہم ایک دوسرے کی دل جو ہی کریں یعنی بھول تو ہو سکتی ہے نا کھانے پینے میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے کچھ تیاری میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے کچھ ٹیسٹ میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی توقع کے مطابق نہ ہو تو یاد دیکھیے ہوٹل نہیں ہے آپ جب بیٹھے ہیں معذد کے ساتھ آپ ہوٹل میں نہیں بیٹھے ہیں آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ باورچی خانہ آپ کے گھر کا ہے یہ سب گھر والے آپ کے اپنے ہیں کمی بیشی ہر ایک کے ساتھ ہو سکتی ہے وہاں مطلب کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے اور دو چار باتیں سنانے کے بجائے موڈ خراب کرنے کے بجائے دل جوئی کریں دل خوش کریں وہ مشہور ہے کہ واقعہ آپ کو شاید پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ ایک شخص کھانے پہ بیٹھا تو کچھ نمک میں پرابلم تھا تو ان کو اول تو گسا آیا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تو غلطیاں کرتا ہوں تو یہ سوچ کر انہوں نے اپنی بچوں کی امی سے در گزر کیا ان کا در گزر کرنا اور معاف کر دینا اپنی بچوں کی امی کو اور بالکل کوئی ایسی بات نہ کرنا یہ اس شخص کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا بچے بھی جیسے آپ بیٹھے ہیں مدری منو آپ بھی کوئی ایسی چیز گھر میں ہو نا تو شکوہ شکایت نہیں کرتے اور شکر کے ساتھ کیونکہ شکر بھی جنت کی تیاریوں میں سے ایک تیاری ہے صبر بھی جنت کی تیاریوں میں سے ایک تیاری ہے تو دستر خان پر شکر کا بھی موقع ملتا ہے دستر خان پر صبر کا بھی موقع ملتا ہے دستر خان پر بہت سارے ایسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں جس سے ہم جنت کی تیاری میں آسانی کر سکتے ہیں جنت کی سوچ پیدا کرے کہ جنت کی تیاری کرنی جنت کیا ہے میں آپ کو جنت کی کچھ جھلک کیا دکھاؤں بتاتا ہوں دکھاؤں گا کیا جنت ان دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے جنت دیکھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ چار کلیمات کتابوں میں لکھے ہیں کہ یہ کہنے سے جنت میں ایک ایک درخت لگ جاتا ہے کہیں سبحان اللہ الحمدللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ و الحمد لا الہ الا اللہ الاح الله والله اکبر یہ کلیمات آپ نے پڑھ لی ہوں گے امید کرتا ہوں تو جنت میں چار درخت ان چار طرح جنت میں ان دیکھیں گے انشاء اللہ گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا یہ چار درخت جنت میں لگیں گے اللہ کی رحمت سے ہم نے اللہ کا ذکر کیا میں آیا ہے کہ جنت میں چار درخت لگا دیے جاتے ہیں جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جنت میں جا کر درخت دیکھیں گے تو جنت کی جھلکیاں آپ کو کچھ بیان کرتا ہوں منہ میں پانی آ جائے گا بڑی توجہ کے ساتھ سنیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بھری جنت کی چاہت میں بیتاب ہو جائیے اور اسے پانے کی جد و جہد تیز تر کر دیجئے سنیے تصور کی بالکنی میں جھانک کر سنیے اگر جنت کی کوئی ناخون بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں ناخون بھر چیز جنت کی اگر جنتی کا کنگن یعنی کلا کا ایک زیور جانتے ہیں آپ جنتی کا ایک کنگن ظاہر ہو تو آفتاب یعنی سورج کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے ایک کنگن اے جنتی کو تو کیا کیا ملے گا جنت کی تین جگہ جس میں کوڑا کوڑا چا بک دورا جورے گورے کو ایک مارتے ہیں کوڑا رکھ سکیں یعنی جنت اتنی جگہ جتنی جگہ میں کوڑا رکھ سکیں چابک درہ رکھ سکیں دنیا معافی یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے نا ان سب سے بہتر ہے اب بہت کیجئے اتنی سی جگہ جنت کی یہ دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے ہائے ہائے ہائے جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں کے گارے سے بنی ہوئی ہوں گی جنت کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں کے گارے سے بنی ہوئی ہوں گی تصور تو کریں چلیں تھوڑا سا سوچیں تو بھائی آپ اپنے اطراف آت، میں دیوار یہ کلر اتر گیا ہے سوچا تھا رمضان سے پہلے پہلے کلر کروا لیں گے کتنا خراب ہو رہا ہے کلر چھٹکا دے گا حال برا ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں یہ بنانے کے بعد یہ چار پانچ دن کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد یہ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہیں کبھی دیکھی ہیں جنت یہ سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوں گی سونے اور چاندی کی اینٹیں جنت میں ہاں اور جو گاڑا ہوگا نا گاڑھا یہ مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہوں گی اینٹیں خوشبو ہائے ہائے سونا چاندی محبت ہے نا انسان کو ان چیزوں سے رقبت ہے نا جنت میں جنت کی دیواریں اچھا جنتوں جنتوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ لذیذ کھانے ملیں گے اب دیکھیں کیسی کیسی نعمت ہے انسان کو گھر کے چاروں دیوار دوڑو دیوار سے کتنی مطلب ایک رغبت ہوتی ہے اب یہ دیکھیں آتے رہیے تو لذیذ لذیذ کھانے ملیں گے جنت میں جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا کیسا نظام ہوگا گور کیجیے اگر کسی پرند برڈ کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی چاہتا ہوگا کیسا گوشت کھاؤ گے تو اسی اور بھونا وہ ان کے پاس آ جائے گا کیسا نظام ہوگا ابھی آپ تمنا کرتے رہے اور فلاں چیز ہوتی دو فلاں چیز ہوتی دو فلاں چیز ہوتی تو یا یہ غور کیجیے کہ جو چاہیں گے ملے گا سامنے موجود ہوگا پرندہ دیکھا گوشت تو بھونا ہوا گوشت سامنے آ جائے گا واہ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے ہاتھ میں آ جائیں گے ان کو ٹھیک اندازے کے موافق پانی دودھ شراب شہر ہوگا ان میں کہ ان کی خواہش سے ایک قطبہ کم نہ زیادہ باد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے اس کو کہا دنیا میں اگر ہم بولتے تو آٹومیٹک سسٹم ہے آپ غور کیجئے کیسا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت تیار کر رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اس کی تیاری کریں اس کی کوشش کریں اس کے لیے عبادت کریں اپنے رب کو راسی کریں کہ پانی بھی کتنا کیلکولیٹڈ ہوگا نا کیلکولیٹڈ ہوگا اور پانی دو شراب شدی شراب, شراب, شراب, شراب تو شراب تو ہوگی پاکیزہ شراب ہوگی یہاں چھوڑ دو وہاں پاکیزہ شراب پئیں گے توبہ کر لو یہ حرام چیزیں کھانا پینا چھوڑ دو جنت میں کھائیں گے جنت میں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہوگا اور نہ کترا کم نہ کترا زیادہ اچھا پیا خود بخود چلے جائیں گے کیسا نظام ہے اچھا وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے اقل ہو جاتے ہیں آپ اس سے باہر ہو کر بےہدا بکتے ہیں وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک منزہ ہے جنت میں جنت میں ملے گی تیاری کرو جنت کی تیاری کریں جنت کی عبادت کریں گناہوں کو چھوڑیں اپنے رب کو راضی کریں اللہ نے اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت میں داخل فرمائے گا है? جس سے راضی ہوگا جس کی بخشش کر دے گا مقصد فرما دے گا اس کو جنت عطا کر دے گا کس طرح اس کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے نا اچھا وہاں یعنی جنت کی بات کر رہا ہوں وہاں نجاست گندگی جو ہم اپنے حجتوں سے فارغ ہوتے ہیں یہ سب چیزیں دھوک ریٹھ جو ناک سے نکلتی ہے کان کا का मेल بدن کا मेल बिल्कुल نہ ہوں گے ہاں بالکل نہ ہوں گے اور سنیں تو ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی ڈکار یاد نہیں آپ کو بھی آئے گی ڈالا کیا کر وہاں تو فرحت بخش خوشبودار ڈکا رہے گی خوشبودار فرحت بخش پسی نہ نکلے گا سب ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی مدنی منو تم بھی تیاری کرو اسلامی بہنوں تم بھی تیاری کرو اسلامی بھائیو ہو آپ بھی تیاری کرو آپ سب مل کر تیاری کرو گاہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا سب مل کر تیاری کرتے ہیں جنت کی تیاری آئے ہے ہر وقت زبان سے تسبیح با قصد یعنی ارادن اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ مثل سانس کے جاری ہوگی اوئے تصبیح تکبیر ہم اللہ کی حمد و صنا اللہ کی تعریف اللہ کی بلندی اللہ کا ذکر ارادن اور بلا ارادہ مثل سانس جاری ہو جائے گا کم سے کم ہر شخص کے سیرہ نے دس ہزار خادیم کھڑے ہوں گے اور کہاں ہیں یہ بہت بڑے بڑے مالدار لوگ ذرا وہ بھی سن لو یار آپ لوگ بھی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ابھی سنو کہ وہاں یہ عالم ہوگا کہ کم سے کم ہر شخص کے سیرہانے دس ہزار خادم ہوں گے خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا اور ہر پیالے میں نئے رنگ کی نعمت ہوگی جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی ہر نیوالے میں ستر مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز وہ مزے ایک ہی ساتھ محسوس ہوں گے ایک کا ایسا دوسرے سے روکے گا بھی نہیں سی وہ مطلب کہ رحمت و برکت ہوگی یعنی یہ چیزیں غور کیجیے کہ یہ چیزیں روکی نہیں یا یعنی تو اتنی خادم اتنی خدمتیں اتنی نعمتیں اتنی طرح طرح کی چیزیں ستر ستر مزے ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز ہونا ایک ساتھ یہ ہوں تب بھی محسوس یہی ہوگا کہ ایک مزہ لیں گے تو وہ ایسا نہیں رکاوٹ بن جائے گا نہیں سب مزے پر مزے مزے پر مزے ملتے چلے جائیں گے امیر رس بھی الحمد للہ دیکھیں آشقان رسول کے ساتھ افطار کے بعد کھانا کھانے کے لیے تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ بیان کے بعد پھر آپ کو امیر سنت کے مزید مناظر جو آپ کی وہاں انداز ہوگا وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ شاء تعالی اچھا جنت کی جھلکیاں دیکھیں یہ تو جھلکیاں ہیں جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے دیکھیں شروع سے چل رہا ہوں میں کیسے کیسے ہم مکان سے آئے کھانا کھانا کھانا خوراک پانی وغیرہ یہ سب آیا وہ ہاضمہ کیسے ہوگا ذکر اللہ وغیرہ یہ ساری چیزیں آنے کے بعد خادم خدمت فلاں یہ سب آ گیا اب لباس کی طرف آئیے کہ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی نہ لباس پرانا ہوگا نہ جوانی فنا ہوگی ہر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل یعنی برداشت نہ کر سکے ایسا جنتی لباس ہوگا مطلب ہی نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل سے خطرہ گزرا کیسا جنتی لباس ہوگا ابہر دیکھیں انسان کی جس طرح دلچسپی ہے انسان کی جو خواہشات ہیں انسان جس چیز کے لیے یہاں تگو دو کرتا ہے ان تمام چیزوں کو اگر آپ جنت کی جھلکیوں میں اور جنت کے تصورات میں دیکھیں تو یہاں واقعی جینے کا لطف جو دنیاوی طور پر جو ہم جیتے ہیں اور دنیاوی لذتوں کے لیے جو جیتے ہیں اور اس میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے کہ ہمیں جنت کی طرف چلنا ہے جنت کی طرف چلنا ہے یعنی اگر کوئی شور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرنی یعنی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیری یعنی میٹھا ہو جائے اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت سا سمندروں میں تھوکے تو شہد سے زیادہ شیری یعنی میٹھا ہو جائے سا سمندروں میں تھوکے تو سا سمندر کے پانی میٹھے ہو جائیں اور سنیں تو صحیح سر کے بال اور پلکوں اور بوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے بتاتا ہوں سر کے بال دوں اور پلکوں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے سب بے رش ہوں گے سرمگی یعنی سرما لگی آنکھیں تیس برس کے معلوم ہوں گے تیس برس کی عمر کے معلوم ہوں گے کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے تیس برس کی عمر کے معلوم ہوں گے یہ کیسا ایک حسن و کا ایک وہ بیان کیا گیا ہے جھنت اچھا مزید سنیے پھر لوگ اللہ تعالی کے حکم سے ایک بازار میں جائیں گے جس سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے بازار اب تصور کرتے رہے ساری چیزیں ہمارے وہ ڈسکشنز میں ہوتی ہیں نا اب یہ جنت کی باتیں کر رہا ہوں میں ایک بازار میں جائیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل ان جیسی ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ قلوب یعنی دل پر ان کا خیال یعنی خطرہ گزرا اس میں تو جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی خرید و فروخت نہیں ہوگی آپ آپ غور کیجیے خرید و فروخت ہی نہیں ہوگی جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے اب جیسے کہ آپ آپس میں ملتے ہیں نا جنتی بازار میں باہم ملیں گے چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا اس کا لباس پسند کرے گا ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے اب ملیں گے جنتی ایک دوسرے سے جو ماہ ملتے ہیں ملیں گے اب ایک لباس دے گا اب خیال کرے گا کہ مرتبے کے حوالے سے جس کا مرتبہ زیادہ ہوگا تو اس سے ملے گا کہ اس کا لباس پسند کرے گا کس کا لباس اس کو پسند آ جائے گا تو ابھی گفتگو ختم ہی نہ ہوئی ہوگی کہ اب وہ یہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اچھا ہے یہ کیوں ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے ہاں یہ غموں سے گری ہوئی دنیا میں جینے والوں اور پھر بھی اسی دنیا پر مرنے والوں جنت میں غم نہیں ہے حضن, گم جنگ میں نہیں ہے خوشی ہے راحت اس دنیا پر ہم وہ مر مر کے مر گئے گم سے جنجات نہیں مل سکی گم سے چھٹکارا نہیں ملا دکھوں سے چھٹکارا نہیں ملا ادھر دکھ تو ادھر دکھ تو ادھر غم تو ادھر غم تو, ادھر غم تو. یہاں جاؤ تو گم وہاں جاؤ تو گم مارکیٹ میں گم بازار میں گم سڑکوں پہ گم گھر میں گم بچوں میں غم تو بچوں کی امیوں میں غم اپنی ذات پہ دیکھو تو غم ہی غم غم ہی غم غم ہی غم ہر طرح دکھ پریشانی مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تنگی ہے مہنگائی ہے یہ ہے وہ ہے دہشت ہے فلاں فلاں فلا, فلا, فلا, فلا, فلا کس کی چیز کا بیان کرے غم دکھ غم دکھ غم دکھ پریشانی جنت پہ پر غم نہیں ہے جنت پہ غم, غم نہیں ہے کیسا ہو وہ شخص جس نے دنیا گم میں گزار دے اور مرے اور جنت نہ ملے یہ کیسا جینا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اس غموں کی دنیا میں یہ بھی اور اللہ کی نا بھی کرتے رہے اور اللہ نہ کرے جنت کے وجہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے غم ہی کر جنت تو غمی غم ہی ہے جہنم تو ماں جہنم تو غمی غم ہی کرنا ہے دکھی ہی دکھ ہے وہ راحت سکون نام کی کیا چیز آگ پریشانی عذاب جنت پہ غم نہیں ہے سنت نے ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہے دیکھ اب یہ غم مدینہ کی بات آ گئی نا ذکر مدینہ جنت میں تیری رضواں رضواں یہ داروگاہ جنت ہیں جنت میں تیری رضواں سوزو گداز گدازی ہے سوزو گداز ہے؟ غم مدینہ کی بات ہو رہی ہے جنت میں تیری رضواں سوزو گداز بھی ہے Hey, عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ اب یہ مدینے کی یاد میں تو روتا ہے اس کے تو جنت یہ بھی جنت کی تیاری ہے مدینے کی یاد میں رونا غم مصطفیٰ میں رونا غم رسول میں رونا یہ جنت کی تیاری ہے تو جنت پہ غم نہیں ہے جنت میں خزن نہیں ہے اس کی تیاری کریں جنتی باہم ملنا چاہیں گے ملنا ایک دوسرے سے جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور ان میں اللہ ازب جہ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا اب دیکھیے اللہ کا دیدار جب جنتی جنت میں جا لیں گے جنتی جب جنتی جنت میں جا لیں گے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 یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنتی کے لیے کہ اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی جنت کی تیاری کرو تو میں نے جنت کی یہ چند جھلکیاں صرف آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جنت کی تیاری کے لیے آئیے ایک دور اور مدری فوج کر دیتا ہوں کہ نبیوں کے سلطان رحمت علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کسی مسلمان کی گیبت نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ضامین ہے کسی مسلمان کی گیبت نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ضامین ہے گیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور میرے ساتھ یہ آڈینس تو ہے نہیں آپ ہی ہیں جو چینل کے ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہی گھر بیٹھ کر نارا لگائے ریپلائی تو آپ کے آنے سے رہی رہیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ گیبت کریں گے نہ ان شاء اللہ از وجل محبتوں کے چور چگل خور چگل خور یہ چگل خور جنت میں داخل ہی ہوگا حدیث میں یہاں یہ محبتوں کا چور ہے محبتوں کے چور چلخور چگل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ شاء و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا رخ پہ داری سجی رہے گی سر پر زلفیں سجی رہیں گی اکثر نظریں جھکی رہیں گی حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ اللہ و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی مسجد بھر و تحریک جاری رہے گی جنت کی تیاری جاری رہے گی اِنشاء اللہ ازب حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو اس کے عیال یعنی گھر والے زیادہ اور مال کم ہو اور وہ شخص مسلمانوں کی قیمت نہ کرتا ہو تو میں اور وہ جنت میں ان دو کی طرح ہوں گے یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگوشت شہادت اور بیچ انگلی ملا کر دکھایا مسلمان کی قیمت نہ کرتا ہو زیادہ گھر والے زیادہ اور مال کم ہو صبر کرے شکر کرے اپنی زبان کو روک کر رکھیں مسلمان کو تکلیف نہ دیں مسلمان کو ایزا نہ دیں نہ بازار میں دیں نہ سڑک پہ دیں نہ گھر میں دیں کیونکہ مومن کی پہچان مومن کی علامت مومن کے لیے یہ حدیث بیان کی کہ مومن وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کیجیے کہ جنت کی تیاری کا بہترین ذریعہ زبان کی حفاظت ہے اور جہنم کی طرف لے جانے میں زبان بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے اس کے لیے میں نے جیسا ابھی جنت کی جھلکیاں کچھ بیان کی ایک دو روایتیں بیان کی حکایت بیان کی یہ میں نے گیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب امیر علیہ سنت کی اس کتاب سے میں نے آپ کو یہ چند مدنی پھول بیان کیے ہیں تاکہ ہم گیبت سے بچے ہیں اور جنت کی تیاری کریں اپنی زبان کی حفاظت کریں استغفار رہے اب آپ بیٹھ کر کسی کی کر رہے ہیں آپ بیٹھ کر کسی کی برائی بیان کر یہ ایسا, یہ ایسا. یہ ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہیں نا ہم بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں پڑوسی کی, میں کسی کی, کرتے, رہتے ہیں. کی کرتے ہیں تو فلان کی کرتے ہیں گھر میں وہ آیا گیا بعد میں اس کی قیبتیں کرتے ہیں اب آپ نے تو کی کیا اس کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا تاثرات رکھ رہے ہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہے جبت کا گناہ جب کا فوال ہمارے پلے بند رہا اس کو اس, اس کی سیٹ پہ کیا فرق پڑا کچھ بھی نہیں ہم نے بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کر لیے اگر اتنی دیر بیٹھ کر ہم کسی مسلمان کے اچھے جملوں میں کوئی دو باتیں کر لیتے کوئی نیکی کی بات کر لیتے استغبار کر لیتے درود و پاک پڑھ لیتے نیکی کی دعوت دیتے تھے دے دے، بچوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے دے دے، کوئی سنت آداب سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو جاتا گھر کا ماحول ایسا بن تو سکتا ہے نا نہیں بن سکتا ایسا تو نہیں ہے نیچی نگاہوں کی جیسے ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ نیچی نگاہیں رکھنے کی ترکیب بنا لینی چاہیے تو یوں مطلب کہ تھوڑا سا گھر میں اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کریں بیٹھ کر اب جیسے سرپرس ہوتے ہیں بالوں کا دادا, دادا دادا دادا بھی ہوتے ہیں نانا بھی ہوتے ہیں والد صاحب بھی ہوتے ہیں ایسے موقع والد صاحب گھر پہ ہوتے ہیں بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دیجیے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اسی طرح کوشش یہی ہوگی کہ روزانہ کچھ نہ کچھ جنت کا بیان اور جنت کی تیاری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اعمال لے کر آپ کی طرف حاضری ہو آٹھ بجے روزانہ ہمارے سلسلے کا یہ وقت ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ امیر السنت جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو آپ کو ہم بارگاہ امیر السنت کی طرف بھی لے جائیں تاکہ وہاں پر ہونے والے جو معاملات ہیں اس سے بھی آپ لطف اندوز ہوں دیکھیں کہ نیک لوگوں کی زیارت یہ بھی بہت ہی دنیا اور آخرت کے لیے مفید ترین ہے اور وہاں نیکی کی دعوت آئیے امید سنت کی طرح چلتے ہیں وہاں جو نکی کی دعوت دی جا رہی ہے آئیے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق طا فرمائے آمین بھی جاہم نبی نمین اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی حبیب صل اللہ تعالیٰ علام